Allah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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن أبي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلامی بھائیو عزیز اور دوستو پچھلے خود جمعہ میں یہود کی سرکشی ان کی بغاوت اور اللہ کے عذاب کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی آج یہودیوں کی ایک بغاوت ایک شرارت ایک سرکشی ایک طغیان کا اور ذکر کیا جائے گا اور وہ ہے ان کا مسجد اقساء پر قبضہ کرنا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں مسجد اقسا وہ مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب پاک میں ذکر کیا جیسا کہ سورہ اسرا کی شروع کی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اس کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ وہ بابرکت مسجد ہے اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائی ہے اور یقیناً مسجد اقصہ کی فضیلت کے لیے مسجد اقصا کی عظمت کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو بھی بابرکت قرار دیا ہے جس سرزمین پر یہ مسجد قائم ہے اور جس سرزمین کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بارکنا صیحا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلات و السلام کو اور لوت علیہ علیہ السلام کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا بابل اور نینوا کو چھوڑ کر کے سرزمین عراق کو چھوڑ کر کے جس زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور آپ کے بھتیجے لوت علیہ السلاط والسلام کی پیدائش ہوئی تھی اور جہاں انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا تھا اللہ کی اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا جب وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم اور لوت علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ کو بیت المقدس منتخب کیا لوت علیہ السلاط والسلام کی ہجرت کی جگہ کو بیت المقدس منتخب کیا اس اعتبار سے بھی یہ سرزمین بابرکت ہے اور مقدس ہے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں وہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس اس سرزمین کو چھوڑ کر کے جب فرعون کے ظلم و ستم سے وہ نجات پا گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلاط کو حکم دیا کہ اے موسا اپنی قوم سے کہیے یا قوم الرب المقدس کہ, کہ اے میری قوم کے لوگوں اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو بستی جو بستی مقدس ہے پاکیزہ ہے بابرکت ہے لیکن میرے بھائی عزیز اور ساتھیو قرآن نے بنی اسرائیل کا وہ کال بھی نقل کیا ہے اور کہا ہے کالو یا موسا ان نفیحا قومن جب اے موسا اس سرزمین پر سرکش لوگ اور بڑی طاقت قوم رہتی ہے ہم وہاں جانے کی اور ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا ان نفیحہ کو من جباری کالو یا موسا ان نفیحہ کو من جباری خلاحا امدماد فقلا ان <قَائدون> کہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے موسا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور ان سے جنگ کرے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے اوپر چالیس سال تک اس بیت المقدس کو حرام قرار دیا تھا اور یہ یاد رہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو پھر اللہ تبارک مطالعہ نے ورنہ اسرائیل کو اس قوم کو جو ماری ماری پھرتی تھی جس قوم کو بہت ستایا گیا تھا جس کے مردوں کو اور بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا یا نوڈی بنا لیا جایا کرتا تھا اور چھوڑ دیا جایا کرتا تھا میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد ان کو اس سرزمین کا وارث بنایا سما اور کتاب اللہ اور قوم الدین کہ ہم اس قوم کو جو کمزور قوم تھی اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی تو میرے بھائی عزیز اور ساتھیو بیت المقدس یا مسجد افسا وہ جگہ ہے وہ مسجد ہے جس کے آس پاس اللہ تبارک تعالی نے برکت دے رکھی ہے اور اسی طرح سے بیت المقدس مسجد افسا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ آیت میں نے پچھلے خود جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک مطالعہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد افسا تک لے گیا اس بات کا اس کے اندر اشارہ ہے کہ اب یہ امت اس امت کی حکومت اور سلطنت اور اس امت کا دین بہت دور دور تک پھیل جائے گا بیت المقدس جس کے کبھی وارث یہود ہوا کرتے تھے اب ان سے یہ وراثت ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے ان کی بغاوتوں کی وجہ سے ان کی یہ وراثت چھینی جا رہی ہے تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اس قبل اول کو اللہ تبارک و تعالی نے یا مسجد اقسہ کو مسلمانوں کے لیے قبل اول قرار دیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بکرا کے اندر قبل طلتی کن کا علیہ ہم نے امتحان کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بیس المقدس کی طرف کیا تاکہ دیکھے کہ یہودیوں میں سے کون ہے جو اس نبی کے اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرتا ہے لیکن میرے بھائی عزیز اور ساتھی بہت چند یہودی مسلمان ہوئے اور اس وجہ سے ہوا تھا تاکہ کم از کم یہ مسلمانوں کا قبلہ اور یہودیوں کا قبلہ ایک ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر نرمی پیدا ہوگی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی یہ, یہ وہی دین ہے جس دین کو موسا علیہ السلاط وسلام لے کر کے آئے تھے لیکن میرے بھائیوں ان کی سرکشی ہاں بہتی رہی چند ایک لوگ عبداللہ ابن السلام جیسے ہاں خوش نصیب لوگ ایمان لے آئے ورنہ اکثر یہودیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا مدینے سے نکالے گئے خیبر میں ڈالے گئے باہر سے بھی نکال دیے گئے اس لیے کہ ان کے خمیر میں شرارت پھلی ہوئی تھی اور فتنہ اور شر اور فساد پھیلا ہوا تھا تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو یہ مسجد مسجد اقسا یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ہمارا حق ہے اس مسجد پر ہم اس کے حقدار ہیں کیونکہ مسجد کس لیے ہے مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد کو آباد کون لوگ کرتے ہیں ان الاخر مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر صحیح مانوں میں ایمان لاتے ہیں میرے بھائی یہودیوں کا ایمان خراب ہو گیا انہوں نے اس کے اپنے عقیدے کو بگاڑ ڈالا زیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور بہت سارے پیغمبروں کو ان ظالموں نے قتل کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وراثت اور وراثت کن کو ملتی ہے جو اللہ کے بندے مومنین بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وراثت ان کی شرارتوں کی وجہ سے چھین لی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی امامت اس امت کو ملی لہذا ہم اس مسجد کے حقدار ہیں اس مسجد ہی کے نہیں پورے بیت المقدس کے ہم حقدار ہیں اس لیے کہ وہ پاک سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے جہاں بہت سارے انبیاء آئے اور اس پاک سرزمین کی بے شمار فضائل ہیں اسحاق علیہ السلاط و السلام کے وقت سے لے کر کے جب وہ مسجد آباد ہوئی اس کے بعد سے لے کر کے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ وہاں چلتا رہا یاقوب علیہ السلام بھی وہیں تھے اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام بھی وہیں تھے اور اسی طرح سے سلیمانبود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکریا علیہ, علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام السلام یہ انبیاء اکرام کا مسکن و ماما ہے اور انبیاء اکرام کی دعوت و تبلیغ کی جگہ ہے لہٰذا ہم انبیاء اکرام کو ماننے والے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کی دعوت پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ کہ ان پر ہمارا یقین اور ایمان ہے بغیر ان پر ایمان لائے ہوئے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے لہذا اس سرزمین کے حقدار ہم مسلمان ہیں اے یہودیوں تم نہیں اے یہودیوں تم نہیں اس لیے کہ تم نے انبیاء کرام سے دشمنی کی ان کو قتل کیا ان کے ان کے عقیدے اور ان کے دین کو بگاڑ ڈالا اسی طرح سے میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیو بیت المقدس اور مسجد عقطہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تین مسجدوں کی طرف عبادت کی غرض سے دنیا کی تین مسجدوں کی طرف سفر کر کے جایا جا سکتا ہے اور ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی بھی سرزمین کے لیے عبادت کی غرض سے سفر کرنا جائز اور درست نہیں, نہیں, ہے. نہیں ہے ابھی جو روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علو کی پیش کی لا الرحال الا لاطشی مساجدہ تین مسجدوں کی طرف تین مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے اور وہ کون سی مسجد ہے مسجد ہادہ یہ میری مسجد یعنی مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی ہے دوسری مسجد حرام ہے اور تیسری مسجد مسجد اقفا ہے گویا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرما کر کے یہ حدیث بیان فرما کر کے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم اس مسجد کے حقدار ہیں یہودیوں تم نہیں صحیح بخاری اور صحیح, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ڈھائی سو گنا زیادہ قرار دیا ہے محمد. وہ مشہور حدیث آپ لوگ جانتے ہوں گے سنے ہوں گے کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے جی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک وقت کی نماز مسجد حرام میں آپ پڑھیں گے تو دنیا کی دوسری مسجدوں میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملے گا اور مسجد, مسجد نوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام کو چھوڑ کر کے دنیا کی دوسری مسجدوں میں مسجد حرام اور مسجد افسا کو چھوڑ کر کے دنیا کی دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور مسجد اقسا میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈھائی سو نمازوں کے برابر ثواب ملے گا لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب ملے گا لیکن صحیح یہ ہے کہ مسجد اقسا کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب ڈھائی سو نمازوں کا ثواب ملے گا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اس سے مسجد اقسا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس سے ہمیں اجازت ملتی ہے گویا کہ اس امت کو یہ مسجد دی جا رہی ہے سونپی جا رہی ہے جبکہ میرے بھائی عزیزو اور ساتھیو اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثی ارشاد فرمائی وہاں سفر کرنے کی ہو یا یہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھ کر کے ثواب حاصل کرنے کی بات ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیثیں ارشاد فرمائی اس وقت بیت المقدس روم کے ہاں کس قیسر کی قبضے میں تھا مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھی بیت المقد نہیں تھا اور یہ کہ مسجد اکثر بھی انہیں کے قبضے میں تھی لیکن یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ آئندہ چل کر کے بیت المقدس کیا ہونے والا ہے فتح ہونے والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مشہور حدیث ہے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو تم یاد رکھو قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو یاد رکھو ایک چیز کیا ہے میری موت دوسری چیز بیت المقدس کا فتح ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی حکومت کی حکومت میں بیت المقدس پورا فتح ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے وہ قصہ آپ کو معلوم ہوگا قصہ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ معلوم ہوگا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح اور دوسرے وہاں جن لوگوں نے جو ہے وہاں کی حکومت کو شکست فاس دیا تھا ان لوگوں نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم یہ چابی امیر المومنین عمر فاروق کے ہاتھ میں دیں گے سنانچے امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ سفر کیا اس کی تاریخ ہے کبھی میں بتاؤں گا سفر کیا اور جس وقت بیت المقدس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علو پہنچتے ہیں غلام سواری پر ہوتا ہے عمر فاروق کے جوتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور جوتا بغل میں دبائے ہوئے ہوتے ہیں اور اونٹ کی مہار پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہوتے ہیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا پوری تفصیل تو بیت المقدس کو اللہ تبارک مطالعہ نے فتح کیا اسی طرح سے اللہ تبارک مطالعہ نے ملک کے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی اللہ بارک لنا فی شام وفی یمنہ قالوا يا رسول الله وفي نزلنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا يا رسول الله وفي نزلنا فاظنه قال في الثلاثه في الثالثه هناك الزلازل والفتن وبه يطل عقرب الشيطان رواه البخاري اللہ ت رسول صلى الله عليه وسلم نے دعا فرمائی کب دعا فرما رہے ہیں ملک شام فتح نہیں ہوا تھا تب کہ اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما ہمارے لیے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی یمن اے اللہ یمن میں ہمارے لیے برکت اتا فرما ہمارے یمن میں برکت عطا فرما ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ملک شام سے مراد آج کا سر صرف سوریہ نہیں ہے سیریہ نہیں ہے جہاں پر ظالموں کا قبضہ ہے ملک شام سے مراد فلسطین سوریا اردن لبنان سب جگہ ہیں لیکن فتنے حیات آج فتنے کا دور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اللہ شامنا و فی یمننا اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما اور یمن میں برکت عطا فرما تیسری بار راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندے کے لیے دعا کرانے والوں سے کہا ہونا کر زلازل والفتن وہاں زلزلے آئیں گے وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے اور شیتان کی سینگ وہاں سے نکلے گی باہل بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے آہ کچھ لوگ نجدے کا نام سن کر کے بہت خوش ہو گئے ہوں گے کہ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے نزد کے بارے میں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ایک نجدے نہیں ہے نزد کہتے ہیں اونچی زمین کو اور عراق میں بھی نسد ہے یہاں مملکت عرب یا کہہ لیجئے عرب میں بھی نسد ہے اور بھی کئی ملکوں میں آپ جغرافیہ جب پڑھیں گے تو نزد سمجھ میں آئے گا کہ اور بہت ساری جگہوں پر نزدے ہے وہ کہنے والے عراق کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدے کے لیے دعا کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے وہاں زلزلے آئیں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور مشرق میں اور دوسرے دوسری حدیثیں اور بھی ہے عراق کا بھی لفظ ہے تو اور آج آپ تاریخ دیکھ ڈالیں پوری اسلامی تاریخ دیکھ ڈالیں کہ عراق سے کیا کیا کتنے نہیں پیدا ہوئے اور اس مشرق سے آپ شامل, شامل کر لیں عراق ایران شامل کر لیں کہ اس مشرق سے آج بھی کتنے پیدا ہو رہے ہیں اور دجال کا خروج اسی مشرق ہی سے ہوگا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور ایک آخری حدیث جس کو شام کے شام والوں کے لیے خوشخبری ہو تو صاحب کہتے کہ ہم نے کہا کے کہ لئے ذالک یا رسول اللہ کس وجہ سے شام کے لیے خوشخبری ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ رحمان کے فرشتے شام کے اوپر اپنے پر سے سایہ کیے ہوئے ہیں سبحان اللہ تو میرے بھائی عزیز اور ساتھیو ملک شام کے فضائل میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں آج بیت المقدس ہے اس بیت المقدس کے لیے اس مسجد اقسا کے لیے ہمیں جو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں اس کی قربانی دیں کم از کم ہم اس مسجد کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس بیت المقدس اور ملک کے شام میں امن و امان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک وقت آئے گا کہ جب پوری دنیا میں فطرہ پھیل جائے گا تو ایمان شام میں ہوگا اور جو لشکر شام کا ہوگا وہ سب سے حق پر ہونے والا لشکر ہوگا اور شام ہی میں دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا خاتمہ وہی سے ہوگا اور وہاں پھر ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو انشاءاللہ کچھ حدیثیں اور فضائل کیے ہیں کے شام کے بارے میں اور کچھ جغرافیائی طور پر اگلے درس میں یا اگلے جمعہ میں انشاءاللہ شاء ہم لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی اللہ تبارک کو سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم سب کو دنیا کی تمام مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج یہ جمعہ میں جو مسجد اور مسجد کے باہر میدان میں یہ جو مسلمان آج نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے ان سب کو اپنی مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے اے اللہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج مسجدیں ویران ہیں مسجدیں ویران ہیں اور بازار آباد ہے درگاہیں آباد ہے اور مارکیٹیں آباد ہیں یہ مسلمان ہے جو صرف جمعہ جمعہ نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں مسجدوں کا خیال نہیں یہ مسجدیں ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ انہوں نے آباد نہیں کیا تھا اللہ ان سب کو نمازی بنا دے دنیا کے تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے آمین نبینا محمد نائن تبارك الله ولا حولكم في القران العظيم ونفعني ويياكم بالايات الذكر الحكيم انه تعالى جواد الكريم ملك البر و الرحيم استغفر الله لي ولكم و لجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم